الحمدللہ للہ آج دو محرم الحرام اور تین محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات ہے سترہ نومبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے ہی اشرے کے اندر اسلامی تاریخ کے دو بہت بڑے حادثات رونما ہوئے بہت بڑی ٹریجڈیز جنہوں نے اسلام پر ایسے اثرات چھوڑے کہ جو آج تک مٹنا ممکن نہیں ان میں سے سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ یکم و حرم الحرام چوبیس ہجری کے اندر امیر المنین خلیفہ المسلمین سیدہ و مولانا و محبوبینا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور دوسرا بڑا حادثہ دس محرم الحرام عشورہ کے دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت فراد کے کنارے تو جہاں تک شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو پچھلی دفعہ میں نے دس دسمبر دو ہزار بارہ چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو کی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسکلوسولی لیکچر جو ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں تاکہ لوگوں کو یہ بات بھی پتہ چلے کہ محرم میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰوں کی شہادت نہیں بلکہ ان سے بھی بہت بڑی ہستی جن کی وجہ سے اسلام کو شوکت ملی اور ان کی شہادت نے فتنوں کا دروازہ کھول دیا وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات ہے لیکن یہاں پر میں ان خوارج کا ساتھ نہیں دیتا کہ جنہوں نے اب یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ جی یکم محرم الحرام کو بھی چھٹی ہونی چاہیے اور فلاں دن بھی چھٹی ہونا چاہیے اور اس طریقے پہ اب جلسے جلوس والا کام بھی شروع کر دیا وہی لوگ جو کہ پہلے بارہ ربی الاقول کے جلسے جلوسوں کو بزرٹ کہتے تھے اب یکم محرم پر سیدنا عمر کے نام کے جلسے اور جلوس کر رہے ہیں تو اب شرم کا مقام ہے اگر وہ بارہ اور بیورول کے اوپر نہ کریں ظاہر ہے کہ کروڑوں عمر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان کسی طریقے سے برچیاں بھی بنانا شروع کر دیں اپنے مولویوں کی تو میں ان کی بات نہیں کر رہا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چاہے یکم محرم کی ایکٹیویٹی ہو یا دست محرم کی کسی بھی مکبہ فکر کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پبلیکلی آ کر اپنی ان چیزوں کا اظہار کریں کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جبکہ آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خودکش حملوں اور باقی چیزوں کا اندیشہ ہے اور یہ کوئی دین کی طرف سے ابلیگیشن بھی نہیں ہے یہ جسٹ ایکٹیویٹیز خود لوگوں نے ایڈ کی ہیں تو اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے مسجدوں کے اندر پروگرام کریں یا کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر پبلیکلی سڑکوں کو روک لینا بلاک کرنا اور اس دوران کئی مریضوں کی ڈیتھ ہو جانا یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹی جو ہیں بیسیکلی دین پر ظلم ڈھانے والی بات ہے اور اس کا بڑا غلط امیج جو ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے جا رہا ہے تو آج کا یہ لیکچر ایکسکلوسلی سیدنا امیر المنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور یہ انشاءاللہ ہماری منفرد گفتگو ایک ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی اور ہم اسے انشاءاللہ اللہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی کر دیں گے ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل تین حصوں پر مشتمل ہوگا پورشن نمبر ون میں تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس میں تین اہم پوائنٹس ڈسکس کروں گا انشاءاللہ پھر پورشن نمبر ٹو کے اندر سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں عمر اللہ تعالی کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشاد فرمائے گئے وہ انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا اور یہ تمام احادیث ایسی ہوں گی جن پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں اور پھر پورشن نمبر 3 میں بارہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی اس کا اظہار اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مومنین ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک شان میں اور میں آب و بصیرت کی بات کر رہا ہوں یہ اکثر کرتا ہوں بعد لوگ شاید اس کو مزاق سمجھتے ہیں آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں میں تو پندرہ بیس سال سے اسی میدان میں ہوں انشاءاللہ شاء آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے جا رہا ہے نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کیا ہے یہ دعویٰ نہیں ان شاء اللہ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا ان تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو تین بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے پوائنٹ نمبر ون کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام ہے سورت الاحزاب میں اور اشاراتن سوربہ میں غار سور والے واقع میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشاراتن موجود نہیں لیکن جہاں تک پرانے پاک میں صحابہ اکرام علی مردوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارکسلہ دیبیا ہے اس سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ احترام کی ان کے لیے بھی پشارتے ہیں تو میں اشارتن ان تین آیات کا ذکر کر دیتا ہوں گھر جا کے خود پڑھ لیجئے گا پہلی آیت سورت الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ دوسری سورت الفتح کی آیت نمبر انتیس وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین علی الكفار رحما بین وہ ولی آیت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہے اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر اور تیسرا مقام سورہ اطوبہ میں آیت نمبر ہنڈریڈ ہے ایک سو نمبر آئٹ تو بھائی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کا سید سعید والآخرین شفیع المدندین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبہ تاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنڈ جو تین زمانے ہیں صحابہ طابئین اور تبہ تابئین ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لہذا ان تین زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا اللہ یہ کہ کسی کے لیے خاص نصیلت آ جائے جس طرح کے سیدنا امام مہدی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فضیلت آئی ہے لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تین زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ اور نمبر تین موٹاپا عام ہو جائے گا یعنی دنیا پرستی میں لوگ پڑھ جائیں گے دنیا کی یاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے ولی تعالی یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی الکبرا کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو ہزار دو سو بائیس اور جامعہ تمزی میں بھی اشارتن اس کا ذکر ہے دو ہزار ایک سو پینسٹھ کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین پھر تبا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلکہ اس سے پہلے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے بہتر ہے پھر آگے وہ یہ الفاظ اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے پھر ان کے بعد ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو تہتر اور صحیح مسلم میں 6488 اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا وہ بہت کریٹیکل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا خالد ابن فرید رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کر سعودنا خالد ابن فرید رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمان بن عوف کو گالیاں دی صحیح مسلم 6488 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد بھی صحابی تھے لیکن حضور نے وہ بینچ مار کیا اس لیے کہ خالد اس وقت سے حابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمان بن اوب اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھیلتی تھا اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں تو کیٹیگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے کیوں یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں دلوائے اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی سورہ پال میں ذکر ہے یہ پہلی قسط ہے عذاب کی اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم یہ ہمارے لیے نہیں ہے تاویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی سادی کو گالی نہیں نکال سکتا ہم تو کوتماد میں آتے خالد تم میرے صحابہ کو برا مت تو ہو, اب تم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا چھ سو گرام اس کو نہیں پہنچ سکتے آدھا کلو کو بھی بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ بھائی ودیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علی مردوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا اور اور منع کس کو کیا سیابا کوئی ہم تو طویل عام میں بعد میں آتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ سیابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی سیابی کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا انشاءاللہ آج بھی میں اشارہ ذکر کر دوں گا تو اس کانٹیکس میں جہاں تک تعلق ہے حدیث کرتاس کا جو کہ آج محرم کا مہینہ جب شروع ہو چکا ہے تو زبان زد عام ہوگی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر شروع ہو جائے گا روافذ کی طرف سے تو اس کے کانٹیکس میں الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو ایسا کنکلوڈ کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ علا وجہ جی بصیرت آج تک کسی بندے نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی دو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مطلب پچپن بی کے نام سے ہے بس رسول کون ہے اور حدیث کا تحقیقی جائزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <laughs> تو وہ اہل سنت پاؤ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکچر تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا لہذا وہ پچھلے پونے تین گھنٹے بھی جو تھے لیکچر کے پچھلے دفعہ وہ بھی بیسیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی پر جو ایک خاص درجے سے آگے بڑھ کر الیگیشن لگتی ہے اس کے اوپر میں نے الحمد ڈسکشن کی تھی فرقہ واری سے بالا ہو اب آ جائیے بھائیوں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف وہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ٹائم کو بچانے کے لیے اور اس گفتگو کا جو ردم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے میں صرف کلٹیکل جو احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا باقیوں کے نمبر نہیں بتاؤں گا صرف حوالے دے دوں گا کہ یہ فلاں کتاب سے ہے اور یہ جتنی احادیث ہیں ان میں میجورٹی احادیث ایسی ہیں جو فضائل صحابہ والے چیپٹر میں ہی ہوں گی صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا جامعہ تر میں لیکن جو بہت کریٹیکل حدیث ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوگی یا یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ حدیث بھی ہے تو اس حدیث کا انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بیرول اور ہرمین کے جو علماء ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق دارالسلام والے عربی کے نسخے جو ہیں وہ چھاپتے ہیں احدیث کے کتابوں کے اس کے مطابق میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اور اس کے باوجود اگر کسی کو کسی حدیث کے بارے میں ریفرنس پوچھنا ہو تو جو لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ان کو عام اجازت ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے کسی لیکچر پہ چاہے میرے خلاف بھی کمنٹس آئے ہوں کبھی کوئی کامنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے علمی طریقے سے جواب دیتے ہیں تو وہ یوٹیوب پر کامنٹ کر کے یا میرا جو ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو اس پر میل کر کے وہ ریفرنس بھی پوچھ سکتے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر دو بھائیو چونکہ آج کا درس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے اس لیے آج کے درس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے جو سیاسی کارنامے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جو کنٹریبیوشن ہے جس کا آج تک احسان ہم سب مسلمانوں پر ہے اس کو میں ایڈریس نہیں کروں گا اس کے لیے الحمدللہ اللہ تاریخ کی کتابوں میں کافی سارا مواد موجود ہے آج میرا پرٹیکولر جو ٹاپک ہے وہ رابضیوں کے بارے میں ہے کہ جو سیدنا عمر کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تاکہ فضائل عمر جو ہیں لوگوں کے سامنے آئے تو اس سلسلے میں جسے شوق ہو تو وہ تاریخ ابن جریر پڑھ سکتا ہے امام ابن جریر احمد اللہ علیہ کی تاریخ تبری تین سو ہجری میں فوت ہوئے یا تاریخ دمشق پڑھ سکتے ہیں یا تاریخ ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں یا تاریخ ابن خلدون پڑھ سکتے ہیں یہ تمام تاریخ کی کتابیں الحمدللہ للہ ہیں اور الحمدللہ یہ سیدنا عمر کے جو کارنامے ہیں تاریخ میں یہ اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے ہاں موجود ہیں ایون رحج البلا کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے خطبے ہیں سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں لیکن مسئلہ وہی ہے جس طرح ہماری سنیت کی اکثریت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھ رہی حالانکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں بھی ان کی اپنی کتابوں والا رجحان کوئی نہیں ہے اب جا کے یہ ایران کی ریولیوشن کے بعد تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا ہے اور ترجمے ہونا شروع ہوئے ورنہ پہلے کے لوگ تو بالکل عوام الناس تو ابھی بھی غالب اکثریت جو ہے وہ اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے البتہ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہاں پر میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چیز سجیسٹ کروں گا اور بہت بڑا کام کیا ہے کثر والوں نے تیس ایک کے اوپر تیس ایپیسوڈ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نحو پر ایک فلم بنائی ہے پینتالیس پینتالیس منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے عربی زبان میں ہے اور میں کہتا ہوں وہ فلم کسی بھی اعتبار سے ہالی وڈ کی کسی بھی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے اتنی محنت سے جس میں سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰوں کی پوری بائیوگرافی دکھائی گئی ہے اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات تک اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی جنگ قادسیہ ہوئی رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی جنگ جرموکھ اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی اور اب اس کی جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلش کا ترجمہ اتنا کام ہو چکا ہے اللہ کرے اب انگلش جبھی بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے تو بھائیو یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراً حرام کا فتوا نہیں لگانا چاہیے اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواب پر فتوا دیا ہے اور میرا اس معاملے میں اوپین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی لیکن انبیاء رام علی السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے اس چیز کا تو اس میں بھی یہ ہے باقی جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدت کے ختمے نہ لگائے جائے ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس میں محمد کا جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا حرام کام ہے بڑے بڑے مولوی تمام مقابلے فکر کے اب ان کو شرم نہیں آتی انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہے ریلوی مکبہ فکر میں جو بندیوں میں اہلدیشوں میں بھی پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی آپ سامنے آگے بیٹھ گئے لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اتنا توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے اور آپ الانیہ کہ ہمیں ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئیے یا ہم احتیاط کا تقاضا کربہ کریں امانیہ کیونکہ اتنے اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور اب توبہ نہ کرنا خود بھی وہی کام کرنے شروع کر کرے اب آپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو حلال ہو گیا لہذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر جس پہ میں, میں نے سترہ مثالیں دی ہیں اجماع کی ان میں سے پانچ اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں اور آپری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ویڈیو کیمرے کی فلم تصویر پر نہیں فلم تو لہذا یہ جو شہید عمر پر فلم بنائی گئی میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات کہ جتنا اثر ویڈیو چھوڑتی ہے وہ کسی کا باز اور تقریر نہیں چھوڑتے اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شہید عمر کی شام میں ہمارا بھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ ہوگا کتنے علماء عرب کا بھی ہوا ہوا ہے یوٹیوب ٹیوب پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے اور اس فلم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کے ذریعے ایک پازیٹو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ اس میں میجورٹی چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں جو ہے واقعی صنعت سے ثابت وہی الحمدللہ للہ پوائنٹ نمبر تھری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ صحیح الاسناد احادیث میں اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو کی مبارک ذات کسی بھی بے صنعت واقع اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کی محتاج نہیں ہے فضیلت میں آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ ہو جائے لہذا آج کے لیکچر میں میں کوئی ضعیف حدیث یا قصہ کہانیاں بیان نہیں کروں گا کیونکہ انہی احادیث نے جو ضعیف الاسناد اور من گھڑت ہیں اور واقعات انہوں نے امت کا بیڑا رکھ کر دیا حتہ کے قرآن پاک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کو میں ٹچ سٹون سمجھتا ہوں حدیث کا قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں اور شاہ بلی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغاہ میں یہ اجماء نقل فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرحو حدیث قطع صحت ہیں اس پر امت کا اجماع ہے ان کے خلاف ہیں مودی سے ان سے ٹکرا دیے قرآن سے ٹکرا دیے تو اس کانٹیکسٹ میں میں شروع میں ہی دو بڑی مثالیں بیان کر دوں کیونکہ اب جمعے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے اس میں مثال نمبر ایک دلائل النبوا جو امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے چھ سو میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ اس کو کہا یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو اور ایون ابن حضرت اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا حالانکہ اصول محدثین پر جس کو ابن حضرت خود بھی مانتے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو اور اس حدیث میں بھی محمد بن اجلان ایک راوی ہے جو مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہے اس کی سما کی تصریح صحیح صنعت کے ساتھ ثابت کریں اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو پھر وہ روایت بھی صحیح جس میں سیم ہے نہیں کہ میٹھا میٹھا ہافا کوڑا توڑا تھو مسند امام احمد میں اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے اسبیت اور مفاخرت کا بیان انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق مشکات کا ہے چار ہزار نو سو دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن صحیح ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا ازب تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اس سے بات سے نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ یہ کر اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی بھول بات کر سکتے ہیں اپنا ایمان پر بات کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح ہوئی نہیں اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح مانے تو ہم دو نمبر پالیسی نہیں کرتے اصول مہدسیم پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانیں گے اور پرانے پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَوْغِينَ اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حادی تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے ماسل تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی دوسرا یہ باز طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور پرانے پاک سے جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں ضمن وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے محدت جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے یعنی کشف اور الہام جس کو ہو جائے محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات تو اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے بعض نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے سے بھی مدلہ نہیں حال ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کا شک تو ختم ہونا چاہیے لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کیونکہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے دو ہزار چھ سو اکتالیس صحیح بخاری میں خود صحیح عمر کا کال ہے کہ پہلے پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاوضہ کر لیتا تھا چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا تھا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہم ان کے ظاہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا تو کشور الہم والی بات کہاں سے آ گئی اب دیکھیں وہ یاد ساری ہے تو جبل اس سے بھی ٹکراتی ہے اور لہٰذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اس کا صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا ہے ورنہ پہلی امتوں میں سے تھے اور اس میں میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی الحمدللہ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے وہ لدینا جادینا سب اللہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں یہ کشف الہام نہیں ہے کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا لیکن ہماری امت میں سنم ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ کے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف الہام نہیں ہوگا کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام کا قادیانی ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا کوئی بزرگ نہیں ہوگا تو اس کانٹیکس میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسئلہ ختم نبوت اور کشپ اور الحام کی حقیقت اہل سنت باور ڈاٹ کام پر اور دوسرا الحمدللہ للہ جو میں نے دو ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے ورنہ حق کو قبول کرے وہ مسئلہ نمبر پچپن اے ہے علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی گفتگو تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے یہ ساری بد عقیدگیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے اسی لیے ہر فرقہ کہتا جی انہوں کو بھی ہے ساڈے کل بھی دیسان ہے جائیے کتنے وہ بھی دیسے پیش کرتے ہیں ہم بھی ہم جائیں کہاں تو بھائی اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے دو میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت پاٹ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو ہے یہ ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی کی جائے مسئلہ نمبر 35 تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ضعیب السناد اور من گھڑت احدیث کو ماننا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث ہونا تو وہ یہ دونوں گفتگو میں میں, میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اب آ جائیے مثال نمبر دو کی طرف اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر دو لیکن یہ بچے بچے کو پتا ہے کی تاریخی روایت بے صنعت من گھڑت جھوٹی سید عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ نو نے ایک دفعہ جب امر ابنیاس ردی اللہ تعالیٰ نو کا خط آیا متر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تو سعید عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ تو وہ چل پڑا بھائی یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے کہ جب قید سالی ہو جائے تو تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا اور بھائیوں کرامت کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے کرامت کو الحمدللہ میں نے ایڈریس کیا ہے مسرا نمبر 49 میں جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا مسرا نمبر 49 کے نام سے سنت پاک ڈاٹ کام پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اس کے شروع کے پندرہ منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کیسے کسے ہیں کرامت اور مرزے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس قسم یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بریان بنایا جائے اب اس کے مقابلے میں صحیح بہاری میں کیا ہے وہ بالکل اس کے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ اسٹون ہے کسوٹی ہے کسی کی حکانیت کو پڑھنے کی اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی اور صحیح بہاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کیونکہ کریٹیکل حدیث ہے کتاب السطف کا چیپٹر کے اندر ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو وہی عمر فاروق ان کے زمانے میں جب قید بڑھ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ہو جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا یعنی کہ ان کے سب کے وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا کہ کیس تالی کو دور کرنے کا یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے یہ سب جھوٹی باتیں عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بر کی امت کے اندر پھیل رہی باللہ تعالی تو بھائیو مسئلہ تبسل اور وسیلہ کے اوپر میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ اور تقریباً اڑتیس منٹ کی تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کی اس پہ میں, میں نے پانچ جو تبسل اور وسیلہ کے صحیح ذریعے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے ہیں اور چھٹا جو کہ ثابت نہیں ہے اس کو کنڈم کیا ہے الحمد تو یہ بھائیو الحمدللہ ہمارے تین پوائنٹس جو ہے وہ تمیدی گفتگو کے مکمل ہوئے اب آ جائیے دوسرے پورشن کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ اللہم صلی علی محمد محمد کما حمید مجید اللہم بارک علی محمد محمد کما مجید اب دوسرے پورشن میں ہم سترہ صحیح الاسناد احدیث کی روشنی میں اور یہ حدیث میں زیادہ بریف نہیں کروں گا صرف پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ ٹائم بھی ہمارا لیکچر انشاءاللہ مکمل ہو جائے سیدنا نام فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے فضائل اور انشاءاللہ جب یہ فضائل آپ سن لیں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ات اعتبار سے کہ فضائل ڈھونڈ کر ایک جگہ پر جمع کرنے میں الحمد اس پر میری سالوں کی محنت ہے کم از کم دس سال کی محنت تو ہے جب 2001 میں میں نے پہلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھنا شروع کی تو اسی وقت میں اپنے پرسنل نوٹس بنا لیتا تھا تو اب تک میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تو جتنے لیکچر ہوئے پچھلی دفعہ کرتاز کا ہوا وہ بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوا کم از کم دس بارہ سال لگے ہیں اس کو تو بھائی سترہ کی نسبت کیونکہ دن اور رات میں سترہ فرض رکھتے ہیں نماز کی تو ان کی نسبت سے میں نے سترہ صحیح الاسناد احدیث کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سن چھے نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھیاس برس تھی مسلمان ہوئے اور اس وقت سیدنا عمر کی عمر مبارک تینتیس سال تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور چالیسویں نمبر پر مسلمان ہوئے لیکن دیکھ لیں بات ہے محنت کی میں نمبر پر مسلمان ہوئے اور محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے یہ بات ہے اکشمد تو پہلی حدیث جامعہ تنزیم میں اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے لہذا نمبر بھی سن لیجیے تین ہزار چھ سو اکاسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہد اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو الفاظ پر غور کریں اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما تو صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں صحیح صنعت سے وہ بات ثابت نہیں جو دلائل النبوہ امام بحیکی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن سنندا میں بھی موجود ہے لیکن اس کی صنعت ضعیف ہے وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اسلام قبول کیا یہ روایت بھائیو سعید ہے اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ رابی جو ہے اس کو خود امام دار نے فرمایا ہے جو چوتھی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں المتوفہ 382 سو ہجری انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے اور یہ شدید ترین جرا ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو اس سے حدیث نہ دی بالکل ناقابل اعتبار راوی وہ مرکزی راوی ہے اس حدیث میں لہذا یہ حدیث بھی صحیح صنعت سے ثابت نہیں صحیح صنعت سے وہی ہے جو جامعہ ترم میں میں نے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عمر اس کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے الحمدللہ کتنا بڑا ایمان ہے جی ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں لیکن کمزور ایمان ہے شیطان کے ہتھی چڑے ہوئے کیا علماء اور کیا ہوا الناس اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں اب اس طرح کی یہ سے پھر آگے جو یہ ضربیں تقسیمیں لگائی جاتی ہیں نا وہ بڑی غلط ہے ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ جس کو احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ عمر لکھ لیں اور پھر جناب صاحب کہتے ہیں عمر کی میم جو ہے وہ ناک کے اوپر آنی چاہیے تو یہ آپ لکھ لیں یعنی کہ وہ سہ کے ساتھ نہیں ویسے انگلی کے اشارے کے ساتھ تو احتلام نہیں ہوگا اور بائیو اتلام یا نائٹ فال یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس کا رک جانا بیسیکلی بیماری ہے کسی بندے کے لیے. اگر وہ شادی خدا نہیں ہے تو تو اس قسم اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی گستانہ چیزیں کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اپنی وائف کے پیٹ کے اوپر محمد لکھے اور میم جو ہے وہ ناپ کے اوپر لے کر آئے تو بیٹا پیدا ہوگا یہ عام چیزیں ہمارے معاشرے میں تو لہٰذا میں درد تو طرح کا نہیں دینا میں نے کہ وہ مطلب جو عوام کو پتہ ہی نہ ہو عوام میں باتیں نہ ہو رہی ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو وام الناس میں غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق دیکھیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستم میں اس میں بھی صحیح میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی اللہی ہوتا ہے سورہ استافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے کمیزیں پہنی ہوئی تھیں کسی کی کمیز جو ہے وہ سینے تک تھی کسی کی جو ہے اس سے نیچے اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی کمیز جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی اتنی لمبی کمیز تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کمیز سے مراد دین ہے یعنی سیدرا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے الحمدللہ اور بالکل اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئی میں نے اپنے خواب میں دیکھا اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا پھر عمر نے بھی پیا اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا تو سابق رام نے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویر کیا کی ہے تو فرمایا اس سے مراد علم ہے دین بھی اور علم بھی الحمدللہ چوتھی حدیث جامعہ ترمزی اور سلمبی دعود میں ہے مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں دس تہابات کو جنت کی بشارت سنائی جن کو ہم اشرا مبشرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں یہ ترتیب ایسی امپلائڈ ہے کہ خلاف راجتہ کی یہ ترتیب بننی تھی تلحا جنت میں زبیر جنت میں عبد الحمان بن اوس جنت میں سات بن ابھی وکاس جنت میں ابو قیدا ابن جراح جنت میں اور سعید بن غیر اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں ایک مجلس میں جنت کی بشارت اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں پھر مجھے عمر کی حیا آ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے الحمدللہ چھٹی حدیث جامعہ ترم حد. میں اور یہ حدیث بھی عام نہیں لیا تھا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجیے تین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں اولین اور آخری کے یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہ السلام اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حادت سے گئے یعنی فورٹی پلس جس کو آپ سمجھ لیجئے دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمزی میں بلکہ حدیث متواترہ متواترا دس سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات سو اڑسٹھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ سیدہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ اور المستقل الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے سن ابن ماجہ میں بھی اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر اور ان سے بہتر پھر سیدنا ان کو عمر وہ انشاءاللہ میں حدیث بیان کر دوں گا خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلی محبوب مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا یہ مشکل پشا والا مولا نہیں ہے ساتویں حدیث جامعہ فر مسیح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما الحمدللہ یہ بات ہے وہ جو کشورحام کی بات یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے اور وہ اگلی حدیث جو آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا اللہ عمر عبر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے تین بات یعنی نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے میں نے کی یہ میرے مشورے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس کیا پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے ریکٹینگولر فارم میں یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حضر اسود ہے یہ رکنے کے مالی ہے رکنے کے مانی کعبہ کا دروازہ یہ رکنے جمانی سے لے کر حضرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو دیوار ہے, یہ ستر انبیاء کا ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں مستجاب دعاؤں کی قبولیت کی جگہ کیوں کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت کی طرف بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے مکی دور کے اندر پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلا ہو گئی تو سعید امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑی جائے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا بتوم مقامی ابراہیم مسلح سورت البکرا کے اندر اور وہ مقامی ابراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سعید البراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کابہ کی تھی وہ آج بھی موجود ہے وہ یلو تھا ایک بنا ہوا ہے اس کے اوپر جنگلا تھا تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امام کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں جب سے انیس سو پچیس کے بعد وہ چار مسلح جو ہیں اٹھائے گئے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا اور وہ اللہ تعالی نے سورت الحضاب میں اور سورت النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ اس کی آیات ناز فرمائی اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سور تحریم میں ہے پارا نمبر اٹھائیس میں حالانکہ بڑی سخت بات سعید عمر نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوشید والے معاملے کے اندر وہ جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں ابھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک زیادتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کیا اللہ کے رسول ان چھوڑے ان عورتوں کو آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا اور سیم وہی آیات پرانے پاک میں سورہ تحریم میں نازر ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں مسلمان بیویوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محات مومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار ان کا جو ہے وہ تصولی محبوب وہ جبرئی سلام ہے اللہ تعالیٰ اور اتنے مومن ہیں اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ جو کماریاں بھی ہوں ذکر کرنے والی ہوں اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی تو بھائی اس کانٹیکس میں جو سور تحریم کا ذکر ہوا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سست تھے یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عن کے والد محترم اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بالکل درست تھا اور کسی کانٹیکس میں یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار چھ سو چھاسی نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں مشکات المسابی میں انہوں نے حکم لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہوتے اور تعالی عنہ لیکن یہ ظاہر ہے بات فضیلت کے طور پر تھی جیسا کہ سور الزخرف کی آیت نمبر اکیاسی میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الکان فن ابین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجیے بفرد محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے الہ اللہ حق اللہ السمت لبل بے الب اللہ حق تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے لہذا اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا النا اوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین یہ عہد پہاڑ پر چڑھے تو عہد پہاڑ پر ہلکا سا زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عہد ٹھہر جا اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی ایک صدیق اور دو شہید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا العبکر صدیق اور سیدنا عمر اور عثمان وہ دو شہید الحمدللہ یہ تو تھی عہد والی حدیث صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے وہ ہے کہ آپ وسلم جبلے ہیرا پر چڑھے جہاں پر نارے ہیرا ہے تو اس نے بھی ہلنا شروع کر دیا اور میں اس کو محبت میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ احتساب دیے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے جھوم اٹھا کوئی بھائی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم عہد سے محبت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ خجور کا تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو اس نے چیخے مار کے رونا شروع کیا اور تابا کہتے ہم نے چیخے سنی حضور کے موجود کے چیپٹر میں ماں بخاری لے کر آئی میں نے اتنی بیان کیا بائید نہیں ہے کیونکہ ان کے ایسا ساتھ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہم پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر <تصفح> جا اے ہرا اس وقت کون کون تھا آپ کے ساتھ سیدنا ابکر سعید المر سعید اللہ عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ اور زبیر چھ <تصفح> <تصفح> سے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہرا رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور باقی سارے شوہدا ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا گیارہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مطف حدیث ہے ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک کنواں تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جو ٹانگے ہیں وہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے اندر اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ہے دروازے پر اس کو جنت کی بشارت دے دو اللہ وبر. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ تو ابو مساشری کہتے ہیں میں پہنچا تو سیدنا سعیدنا بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت فرمائی جنت کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائیں طرف آ کر سیدنا بکر صدیق بیٹھ گئے اسی منڈیر پر پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو تو ابو مساشری کہتے ہیں میں گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو سنائی تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے اب دونوں جگہ دائیں اور بائیں جو ہیں وہ کور ہو گئی اتنے میں پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو کوئی ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دو لیکن ان مسائب اور پریشانیوں کے ساتھ جو اس کو پہنچ کر رہیں گی تو کہتے ہیں دروازے پر سعید رام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تو میں نے ان کو جب یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں اور پریشانیوں پہ کہ جن کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا اور حضور کی غیبی خبریں ایک ایک غیبی خبر پوری ہوئی الحمدللہ اب جائیں اور بائیں تو جگہ قبر ہو چکی تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اس حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابی کا کال لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی قبریں حضور کے ساتھ ہوں گی اور عثمان غنی کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوگی اور الحمدللہ میری تین دفعہ حاضری ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور جنت البقی قبرستان میں میں نے ایگزیکٹ کئی دفعہ یہ چیز جج کی ہے کہ بالکل روضہ شریف جس کے اوپر گمت خزرہ بنا ہے اس کی سید لیں بالکل اس کی سید میں جنت البکی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک ہے بالکل صحیح حالت ہے لیکن وہی سنت کے مطابق ایک بالی اونچی ہے وہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے تو وہ بالکل ایکزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہے الحمدللہ اور میں نے الحمدللہ دو تین بار الحمدللہ للہ بار آنکھوں کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر حاضری دی ہے الحمدللہ اور اس کو حاضری کو آپ برا نہ سمجھیے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تھی اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم سب بھی رونا شروع ہو گئے اور والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد لہٰذا یہ جو مشہور ہے جی وہ قبروں پہ وہ قبروں والا جو معاملہ ہے وہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سید عائشہ نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں تو آپ نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی السلام علیکم الحلیا ان شاء اللہ نسلی اللہ علیہ لیکن مسئلہ یہ ساری کی ساری باتیں پھر کاری کی نظر ہو چکی ہیں تو قبروں پر جاؤ آخرت کی یاد آئے یہ صحیح مسلم کی عزیز عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے البتہ وہ جو ضانت فرمائی گئی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے جاتی ہیں عبرت کے لیے تو عبرت کی تو عورت کو بھی ضرورت ہے تو عورتوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے سنت ہے صحابیات جاتی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب سعید عبد الرحمن بن ابھی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ ان کی قبر پر گئی اور شیر بھی پڑے اس کی قبر پر جا کر تو یہ بالکل مطلب وہ فرقہ واریت کی لانت پھیل چکی ہے اور اس پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بعض کا تو عرب بھی بچارے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں مجھے وہاں سے بھی فون آتا ہے میں کہتا ہوں یار کو کو مسلم شریف پڑھو یہ جو دعا لکھ کے تم نے جنت البکی میں لگائی ہوئی ہے یہ ریسی کھول کے پڑھ لو یہ دعا کس کو تعلیم فرمائی ہے حضور نے حضرت کو ورنہ ضور کہہ دے دے عائشہ تیرا کیا کام قبر پہ جانے کا لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ فرقہ واریت ایسی لانت پڑ چکی ہے وہ چند باتیں پکڑی ان کے پاس زل نکال دیا لیکن حمزہ اس پلیٹ فارم سے حق بات ہوتی ہے الحمد تو بارہویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مطف حکن حدیث یہ بھی متفکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پاپ دیکھا کہ میں جو ہوں وہ کنویں سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ذریعے اور پھر مجھ سے یہ رسی ڈول والی جو ہے وہ اببکر نے پکڑ لی انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے وہی دو سال خلافت کی طرف اشارہ تھا لیکن ان کے نکالنے میں ذوق تھا ماض اللہ ان کے نکالنے میں ذوق سے مراد یہ ہے کہ اس وقت فتنے بہت زیادہ تھے تو بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوئی بلکہ ان فتنوں کی سرکوبی کی گئی اور میں علاوہ بصیرت کہتا ہوں کہ بات کی جتنی بتوہات ہے یہ سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ان دو سالوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے جو اس وقت انہوں نے بند باندھ دیا منکرین زکات اور مسلمت قذاب کے خلاف الحمدللہ تو پھر ابو بکر سے ڈول پکڑا عمر نے اور اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو اور اتنا زیادہ پانی نکالا کہ سارا روز بھر گیا اور سب کے سب لوگ سیراب ہو گئے الحمدللہ اور اس میں ظاہر ایمپلائیڈ تھا اشارہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات ہوں گی اور دونوں بڑی امپائر جو تھیں اس پر سپر پاورز جنگ کاجیہ میں جو ہے وہ ایرانی امپائر گر گئی اور رومن امپائر جو ہے وہ جنگ جرموق میں گری اور الحمد تین بریازموں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قتال کی برکتیں ظاہر ہوں گی تیرہویں حدیث صحیح بخاری میں اور یہ حدیث بہت کریٹیکل ہے بہت کریٹیکل ہے اس لیے اس نمبر میں بیان کر دوں انٹرنیشنل نمبر ہے سات ہزار چھیالیس کتاب و تعبیر چیپٹر میں خوابوں والے چیپٹر میں امام بخاری سے لے کر آئے کہ ایک سیابی نے خواب دیکھا خواب انہوں نے دیکھا کہ بادل کا سایہ ہے اور اس میں سے گھی اور شہر ٹپک رہا ہے اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اس گھی اور شہد میں سے لے کر چلے جاتے ہیں پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی بھی میں نے دیکھی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے رسی پکڑی وہ بھی اوپر چڑھ گئی پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے لیکن لیکن لیکن جب چوتھے نے پکڑی رسی تو رسی ٹوٹ گئی اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا عرفان کا ذرا غور کرنا ہے اس کے لیے رسی کو, کو جوڑ دیا گیا پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا اب یہ جب باپ بیان کیا تو سہی دوں بغیر سیک رہتی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کا اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو کروں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سائبان دیکھا اور اس میں سے گھی اور شہد جو ٹپک رہا ہے اس سے مراد قرآن اور اسلام کی دولت ہے اور لوگ آ کر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں جس کا جتنا درف ہے اس کے مطابق قرآن اور اسلام میں سے لے رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے اس رسی کو پکڑ کے پھر آپ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جگہ پر آئے گا لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ کس کو دیکھا ایک شخص کی بات ہے وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا پھر دوسرا بھی اور تیسرا جب چڑے گا تو رسی لوٹ جائے گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسی جوڑ دے گا تو پھر تعبیر صحیح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اس کی صحیح تعبیر بیان کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان نہیں فرمائی اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن باقی احادیث سے بالکل اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا کہ سعید و مکدیک کا دور بہت اچھا دور پھر سیدنا عمر کا دور سیدنا و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی اشتہادی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ کے خلاف ہوئے اور بدنیتی کے ساتھ نہیں وہ ہے جو کہتا ہے کہ بدنیتی کے ساتھ ہوئی انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نیک نیتی کے ساتھ طالیف قلب کے لیے انہوں نے اپنے رشتے داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا جس کی وجہ سے ایک مسلمان صحابہ اکرام اور تابین ان کے خلاف ہوئے لیکن اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور میں ابن عمر کا قول یہاں پر بیان کروں گا المصنف ابن نبی شہبہ سے بہت پیاری بات ابن عمر نے کہی کہ لوگوں عثمان نے بہت بڑی غلطی کی تھی جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ غزوہ عہد میں بھاگ گئے تھے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا سوریہ عال عمران کے بالقد اف اللہ بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا لیکن عثمان سے چھوٹی غلطی ہوئی لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا تعالی اور یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی ردی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی شکل میں آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد پھر فتنے تو سیدنا عمر کی شہادت سے چھڑے شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ایکسپوریشلی جو ہے وہ رائز کر گئے سارے کے سارے فتنے تو سعیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو, کے لیے وہ رسی جوڑی گئی جس کا صحیح مقہوم جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق اللہ حدیث ہے کہ مسلمان کو جو دکھ درد اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو بیسیکلی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ان کی اس اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی تو وہ حدیث میں الفاظ ہے اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا وہ کفارہ بن گئی ان کی غلطیوں کا الحمدللہ للہ آج وہ خود لو ہے جو سیدنا ن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت بیچتا ہے بے شک. بے شک. تو الحمد للہ ہمارے سنت کا تو منج یہی ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے اہل بیت سے تابعین سے تبا تابین جو صحیح العقیدہ ہیں الحمدللہ للہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے لیکن عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے اور دیکھ لیں سعیدنا عمر کا وہ دروازہ ٹوٹا پھر فتنے شروع ہو گئے اور اسی فتنوں کا حصہ جو بنے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا شکار ہوئے سیدنا علی بھی شکار ہوئے اور کرتے کرتے یہ واقعہ ہرا اور یہ بیچ میں خانہ کعبے پر چڑھائی اور سہی جنا امام حسین اور تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی فطروں کا جو ہے وہ سلسلہ اور تسلسل ہے پندرہویں حدیث مسلط امام احمد میں اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اس کا میں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دوں اٹھارہ ہزار چار سو تیس اور جل چارج سفر دو سو تہتر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مبارکزاد پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر خلافت علامہج النبو قائم ہو جائے گی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر خلافت علامہج النبو کے ختم ہونے کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا پھر وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور وہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ خلافت علا منہاج النبوہ پوری دنیا میں جو قائم ہونی ہے وہ آئے گی یعنی امام مخدی رضی بھی اللہ تعالیٰ نو کی خلافت تو اس میں پانچ ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے جن میں سے تقریباً سمجھیں گے چار گزر چکے ہیں تو پونے چار سو گزر چکے ہیں پہلا دور خلافت راستہ کا تیس سال وہ آگے میں حدیث میں بیان کر دوں گا سیدنا حسن کی صلاح کے بعد وہ خلافت راستہ ختم اس کے بعد دوسرا دور کاٹ خانے والی ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور جو تقریباً ایک ہزار سال تک چلا پھر تیسرا دور کا جابر حکمران تم پر قابض ہو جائیں گے یہ کلونیل پاورز جو آگے کہیں پر فرانسیسی آگے بیٹھ گئے کہیں پر جو ہے وہ انگریز آ کر بیٹھ گئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مغلوب کر لیا اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی وہ آخری جو ہے ضرب مسلمانوں پر لگی اور پھر اب یہ چوتھے دور کی طرف جب جو ہے وہ پانچواں دور ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا تو یہ پانچواں دور یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اس کے بعد خلاف راشدہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت پھر چوتھا دور جو ہے وہ کلونی ان کا جابر حکمران اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام کی نشت ثانیہ کی طرف جو ہے وہ تقریباً آغاز ہو چکا ہے اور کتاب و سنت کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی ہے تا وقت ہے کہ سعیدنا امام مہدی جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں احادیث ملتی ہیں مسند امام احمد میں سنبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر یعنی محمد مہدی ایک شخص میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ سولویں حدیث جامعہ ترمزی اور سنبی داود میں اور یہ کرٹیکل حدیث ہے ترمزی کا نمبر دو ہزار دو سو چھبیس اور سنبی داؤد کا چار ہزار چھ سو چھیالیس جو میں نے کہا تھا خلافت علام الحاج النبوہ تیس سال رہے گی یہ وہ ہے کہ سیدنا سفینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال <تصفح> یہ کل ہوئے بیٹا تیس یہ بریک اپ بھی انہوں نے بتایا سننے ابی دعود کے اندر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تیس سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا یعنی خلافت نہیں ہوگی وہ بادشاہت عطا فرما دے گا تو ابو دعد کے آگے الفاظ یہ ہے کہ وہ شگرد کہتا ہے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ یہ بنو میاں کے لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہ علیہ السلام میں نے نہیں استعمال کیا انہوں نے استعمال کیا ابو داود میں موجود ہے علیہ السلام بالکل جائز ہے استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسلام علینا باد السلام علیہ اللہ سلیہ اسی طریقے سے السلام علیکم آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانا یہ جائز ہے وہ تو ذہر مسلمانوں میں ایک بائیفرکیشن کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جائے اور پیغمبر کو علیہ السلام کہا جائے لیکن یہ جواز موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی شگیر نے امام مسلم کو مخاطب کیا ہے کہ میرے استاد امام مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنن در, در کے اندر موجود ہے عمر علیہ السلام اہل سنت کی کتاب ہے سعید عمر علیہ السلام سنن در کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے کتاب الام امام شافی کی اس میں انہوں نے امام عنیفا ام رحمت اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ ان سے راضی ہو ہوا تو دل رابع کے لیے ہو آپ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جائز تو یہ بنی امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج ہوتی ہے یہ اتنی گندی بات انہوں نے کہی یہ جی جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے اور جامعہ ترم میں آگے الفاظ یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے شریر ترین بادشاہ یہ حضرت سبینا نے کہا کیونکہ حضور نے خود بنایا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت تو انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو دیکھیں علی کو خلیفہ نہیں مانتے تو الحمدللہ للہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ خلافت راجدہ تیس ہجری میں سیدنا حسن کی سلاح جو ربیع الا اکتالیس ہزری میں ہوئی اس پر مکمل ہوئی الحمدللہ اللہ تیس سال جو ہے وہ پورے ہوئے اور یہ امام نا جامعہ رحمت اللہ نے بھی ملا جو سننا اور اپنے فتابہ میں لکھا ہے اب ستر آخری حدیث دوسرے ٹاپک کی ترمزی سن نبی ابن ماجا میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تم پر میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین المحدین ہدایت یافتہ خلفا کی سنت لا دیا لہذا خلفائے راشدین کی وہ سنتیں جن پر اجماع ہوا اور الحمدہ سب پہ اجماع ہوا ہے حجت متوں کے مسئلے پر عبداللہ اللہ بن ابر نے مخالفت کر دی سیدنا عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا جامعہ ترمزی میں موجود ہے تو خلفہ راشدین کی سنت تمام صحابہ کی نہیں خلفۂ راشدین کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہوگی پبلیکلی رپورٹ ہوگی تو غلطی کوئی دیکھے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا تو خلفہ راجدین کی سنت بیسیکلی وہ اجماع بن جائے گا امت کا اور اجماع الحمدللہ حجت ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے مترا نمبر 31 کے نام سے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر چالیس منٹ کی اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثال ہے الحمد تو لہذا سید ومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے تراوی کو جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا جائز جائز کا لفظ یاد رکھیے گا افضل نہیں ہے جائز اس پہ اجماع ہوا ہے اور ہم اجماع کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شریعت سازی نہیں ہوتی اگر یہ اجماع ہو جاتا نا یہ ضروری ہے پھر بڑی خطرناک بال وہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں میری پوری گفتگو ہے مطلب نمبر 20 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پونے گھنٹے کی ہرمین میں 20 رقت تراوی کیوں اور قیام اللیل اور تراوی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ من فاروف اللہ تعالیٰ کا جو استاس ہے اس کے دلائل جو ہیں اور اس میں کیا آپٹیمل سولوشن ہے اس کو میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے یہاں پر تین روایتیں اسی کنٹیکسٹ میں کیونکہ یہ سترہ تو مکمل ہوگی یہ تین روایتیں بہت اہم ہیں اور یہ تینوں کی تینوں جھوٹی روایتیں ہیں اور پبلک میں عام ہیں تو بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر اس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ تینوں روایتیں جو ہیں پرائمری جس بک میں ہیں وہ مسند رضیم ہے جو کہ کتاب ثابت ہی نہیں امام رضیم رحمتہ اللہ علیہ سے اور کچھ باقی کتابوں میں بھی ہے لیکن یہ ساری کی ساری روایتیں صرف ضعیز نہیں ہیں جھوٹے کی حد تک کذاب راوی ہیں ان تینوں روایتوں کے اندر پہلی روایت جو ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے صحابہ سے تو راستہ دیکھا جاتا ہے ستارے کی پیروی تو نہیں کی جاتی تو ٹیکنیکلی یہ بات درست نہیں ہے ہاں ویسے کوئی ان کو روشنی کا مینار کہتا ہے باتیں کہتا رہے حدیث نہیں ہے اور اس روایت کے اندر عبد الرحیم بن زید نامی راوی ہے جو تمام بڑے بڑے ائمہ محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے اس کے جتنے طرق ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہے اور میں وہ بعد کی حقیقت ہے کئی اور روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے مثلا صحیح بخاری میں اشارت ملتا ہے اور باقی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کل ااؤز برب الفلق اور کل برب ناز کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو اب میرے سے آباد تاروں کی ماند ہے تو اس کے بلکہ خرج دیتے تھے وہ مصحف سے جان لکھا ہوتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس طریقے سے ان کو فالو کیا جائے تو پھر مٹا دیا جائے مصحف سے ماسل صحابہ کا اجمع کسی ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے ہاں اجماع کو غلطی نہیں لگے اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں سیدنا نو بکر صحیح عمر سیدنا عثمان ان کے دور میں ان سے غلطیاں ہوئی انہوں نے خود مانی ایکسپٹ کی کسی نے نہیں کہا گیا لہکم بے سنتی وسنت رشدین یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس تھا کہ میرے خلفیر عظیم وہی لوگ بنیں گے جن پر کتاب و سنت پیش کی جائے گی تو وہ رجوع کر لیں گے الحمدللہ اس لیے کلفیر عظیم کی سنت الحمدللہ اس پر اجماع ہے الحمد دوسری روایت پکی جی تو جھوٹی روایت ہے کہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر ایک رات کی غار سور کی نیکیاں دے دے ایک رات کی مجھ پوری زندگی کی نیکیاں دے دے تو اس میں بريہ بن محمد ایک کذاب را... راوی ہے تاريخ بغداد میں اس کی سند موجود ہے باقی جگہ تو سند بھی کوئی نہیں موجود اور اس میں بھی ایک کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے روایت کھڑی ہے بالكل جھوٹی روایت ہے اسی طریقے سے تیسی روایت یہ بھی بڑی عام ہے یہ بھی مسند رزين میں موجود ہے دلائل البوہ بہكى کے اندر بھی موجود ہے اور اس میں وہ کذاب راوی ہے فراغ بن ساد جھوٹا راوی اس نے روایت بیان كى ہے کہ حضرت عائشہ گود دفعہ نبى وسلم ليٹے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر کی ہیں تو نے کہا میرے باپ کی نیکیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے تیرے باپ جو سیدنا عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی جھوٹ پکا جھوٹ ایک لیول کے لوگ تھے تھوڑا بہت فرق ضرور تھا لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں یہ پکی جھوٹ روایت ہے الحمد یہ میرا بتوا نہیں ہے الحمد شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اور دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات المصابیح میں جہاں یہ حدیثیں آئی ہیں ان کے حکم میں فٹ موٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ بن گڑ ہیں ضعیف متروغ رابیوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں ہاں یہاں پر میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں محرم کا مہینہ ہے اور مجھے کوئی ہار نہیں اس میں جو صحیح حدیث ہے جو پتہ ہونی چاہیے سننیوں کو وہ صحیح مسلم میں ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں جھنڈا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو سعید علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا صحیح مسلم میں فضائل علی کے چیپٹر میں آگے چلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں یہ کہ پہلا موقع تھا کہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ علی کو ملا اور میں پوری زندگی رش کروں گا علی پر اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ان کو جھنڈا دیا یہ روایت ہے لیکن یہ وہ کی کی جو نظر ہوگی کئی ہمارے مولویوں کو بھی نہیں روایت پتا حالانکہ یہ مسلم میں ہے لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بیان کر دوں جو صحیح صنعت سے ثابت ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں 3675 نمبر حدیث ہے اور امام ترمزی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا ہے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی دئی صاحب دونوں اس کو حدیث کو صحیح کہتے ہیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے بربی مت فکر کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ پھر ریزلٹ غلط نکالتے میں صحیح رزلٹ بھی اس کا بتاؤں گا کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اپیل کی تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا لیکن سیدنا شہید صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں لیا الحمد للہ پوچھا وہ بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کرے تو عرصی اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے الشمد للہ تو سعید را عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سمجھ لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا الشمد یہ بالکل صحیح عدیث ہے اب اس سے وہ بعض لوگ جڑ نکالتے ہیں کہ جی اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے تو حاضر حاضر اس سے ثابت ہو جاتا یہ بات تو بالکل ٹھیک اور یہ جو لکھا جاتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول اس کے رسول کے صحابہ اہل بیت تمام کامل المان مومنین ہی کافی ہے اور یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں گستاحانہ فلم کے کانٹیکس میں سورت کی اکیاون نمبر آیا ہے کہ تمہارے دوست تو ہے اللہ اور اس کا رسول اور تمام مومنین تو ہے ہم ہمارے لیے کافی ہیں الحمدللہ لیکن مشکل کشائی کے مانوں میں نہیں جگری یار کے مانوں میں زہری باغ کے مانوں میں <تصفيق> ان مانوں میں الحمدللہ تو میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی بالکل ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کافی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں بزرگ کے پیچھے چلیں گے اس وقت نہیں شرم آتی یہی تو بات اہل سنت کی طرف سے خاب الحدیث کی طرف سے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے لیکن لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ ایل سنت اب الحدیز منج فرقہ نہیں مسلک نہیں پھر بنانا ہرا ہوں میں اسلام منج کی بات کروں تو اس کانٹیکس میں یہ بات سمجھ لیجیے اللہ اس کا اصول چھوڑایا ہوں یہ مہاورتم بات ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کا اصول چھوڑایا ہوں ورنہ اس میں پھر وہ الزامی اور پھکی والا جواب بھی سن لیجیے جو صحیح صنعت کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں اور قرآن میں چھ دفعہ کم از کم بات آئی اور صحیح مسلم میں بھی موجود بخاری میں بھی موجود کہ اللہ تعالیٰ اپنی شام کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے ہم ہاں اس کی مثال نہیں بیان کرتے اور اپنی شام کے لائق ہمارے رگ جان سے بھی زیادہ فریب ہے کوئی من حبل فریب اس وقت کہتے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے اللہ تعالی کو عرش پر مقید کر دیا ہے یہ تو کفری کیتا ہے تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آئے ہو تو اللہ کو جب آپ گھر میں مقید کرتے ہیں تو اس وقت وہ فرمی ہوتا تو کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ گھر میں نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بھی محبت الحمد اور اس پہ میں نے وہ گفتگو کی ہے جس میں میں نے جو ہے وہ سیلفیوں کا بھی راد کیا ہے۔ یہ بھی آج تک نئی سننے میں نے ڈیوائز ہے ایک ہوتے ہیں سلفی سلفی ہی وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے فارم پہ مانتے ہیں غیر مقلد نہیں ہوتے وہ نہ مقلد ہوتے ہیں بلکہ صحابہ تابعین تب تابعین کا ہی فارم لیتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سیلفی سیلف اسٹارٹ اپنی مرضی سے قرآن سی سے زر نکالے کبھی داڑھی والی دھی باری کی دیکھ لی کہ بدت کیے مٹھی کے بعد کاٹ کے لانا تو ایسے بندے پہ جو یہ بات کرتا ہے ان کو فارم ہی نہیں پتا کتاب و سنت کا کیا ہے بخاری مسلم کی کیوں بھول جاتے ہیں کہ داڑیوں کو رنگو یا مخالفت کرو تو اپنے مولوں کی جن کی چٹی داڑی رام کام کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ صحابہ رنگ سے نہیں تھے تو صحابہ کا فارم یہ کہ رنگنا افضل ہے تو ادھر بھی بھائی مٹھی سے بڑھانا افضل ہے وہ بھی اس کے لیے جو کہ حضور نے نہیں کٹوائی اور اگر کوئی چاہتا ہے حضور سے لمبی داڑھی نہ ہو تو وہ اتنی رکھے حضور کی تو داڑھی یہاں تک تھی یہ تو جھوٹا کے سینا بھرتی تھی میں نے عدیز بھی بتا دی الحمد میرا پورا لیکچر ہے اور بڑے بڑے علماء اہل الحیز نے توبہ کیے کانوں کو ہاتھ یہ بڑے بڑے محققین نے وہ لیکچر ایک گھنٹے کا میرا مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے داڑھی کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کی مقدار کا بیان الحمدللہ تو اس میں میں نے دونوں اقسیم رائے جو ہے وہ شیخ البانی کی رائے کے مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے اور اس کے برس کی, کی رائے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا واجب ہے یہ دو نقشی ہیں تو میں نے حق بات الحمد اس میں بیان کی تو اسی طریقے سے مسئلہ نمبر اکتالیس میں بھی میں نے سلفی منج کو بیان کیا ہے کتابوں سنت سیلفیوں کا رد کیا ہے جو سیلف سارٹ اپنی مرضی کے رزلٹ کا سیلفیوں کا رد کیا ہے وہ ہے نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماء صفات پر اس طرح کی گفتگو آپ کو کہیں نہیں ملے گی ان شاء فرکہ واریت کی لانت سے بالا ہو کر اسماؤ و صفات کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے سمجھایا نورم نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام الحمدللہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سند ڈاٹ کام پر اب آ جائیے اس کے آخری حصے کی طرف اور یہ انشاءاللہ شاء تعالی بیس منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گا اور وہ ہے بارہ سہی السناد حدیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ گفتگو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ اور اس کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا تھی چھ حدیثیں اس پر ہیں اور پھر چھ حدیثیں ہیں پانچ جیت صحابہ اکرام علی امردوان کا فتبہ سیدنا عمر کی شان میں الحمدللہ لیکن ایک دفعہ روشی پڑھ لیجیے اللہ علی محمد محمد كما علی حمید مجید مروح بارک مبارک محمد محمد کما مجید بھائی بیس منٹ اور قربانی کر لیجئے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اس کے بغیر اٹھنا جو ہے بد ہے اور یہاں پر جتنے یہ اسی نبے کے قریب لوگ موجود ہیں بھی بات الحمد اگر حق کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ صحیح منہج لوگوں میں عام ہو جائے گا تو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری سے بہت کریٹیکل حدیث ہے اور سورت الحجرات صحیح بخاری میں سورت الحجرات کی تفسیر کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ موجود ہے حدیث کتاب التفسیر چیپٹر عبداللہ بن ابی ملئی کا رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق میں دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر لیں اور وہ دو تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے آگے حدیث یہ بخاری کی بیان کی کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا جب وہ وقت جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیا کرتے تھے تو سیدنا سعید صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو امیر بنائیے تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں یہ مناسب ہے اس میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا اور آپس میں تلخلامی میں ان کی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہو گئیں اور اللہ کی طرف سے گاڑا پتوا آ گیا اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی کو بلند نہ کرنا تمہارے امال پر بات کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق کیسے ملے گی گاڑا فتوا اب میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرتا ہوں جو حضور کی موجودگی میں واضح بلند کر دے وہ تو ہو جائے رسول اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے مقابلے پر کسی اپنے بزرگ اور مولوی کا کال لے آئے وہ گستاخ رسول نہیں ہے وہ پہلے نمبر پہ گستاخ رسول ہے اس سے بڑا گستاخے رسول ہے ہم تو پھر ننگی باتیں کریں گے کسی کو بولی لگتی ہیں تو لگتی نہیں تو پھر سیدنا او بکر عمر نبی صلی اللہ ابکرمر نبی حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں کچھ تعمیر کیا آپس میں بالکل آہستہ آواز میں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اسی بخاری کے حدیث میں اس کے بعد سیدنا عمر جو کہ عزد عمر کا ذکر آیا نا اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیز نازد کی اخبار کا مہندا رسول اللہ جو آج بھی روزہ رسول پر لکھی ہوئی ہے بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تخوے کے لیے چن لیا ہے <سلام> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب از دا لٹمس ٹیسٹ آف تخوا گستاخ رسول متقی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کا ادب کرنے والا ہی متقی ہوگا یہ قرآن کا پتہ حضرت عمر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل اللہ نے تکوے کے لیے چنے ہیں جو حضور کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں الحمدللہ تو یہ دیکھ لیجئے انڈریکٹ ذکر سیدنا عمر کا آ گیا پاک میں دوسری حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے بڑے فرینک ماحول کے اندر چلتے چلتے سعید اللہ عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا یا یارسلم آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے یہ صحیح بخاری کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا عمر ابھی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی یہ کہو تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی اب تم مومنے کامل ہو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص من ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا کیا مطلب ہے؟ نعرے مان لیے جائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے گاڑی قبول نہیں عورتوں کو حجاب قبول نہیں فجر کی نماز تقبیر الا سے قبول نہیں ہاں گان پکڑ کے تو چلے جاؤ لڑنے کے لیے یہ قبول ہے کیونکہ فجر کی نماز روزانہ پڑنی پڑے گی نا اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا داڑی کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی یہ قبول نہیں ہے آپ موت قبول ہے نا ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا ہم سے کسی نے مانگنی ٹھیک ہے زبانی ایک دعویٰ کر دو موت بھی قبول ہے اور اس پر میری ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر نو کے نام سے چالیس منٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اتاف دونوں ضروری ہے ایک مقبہ فکر ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو صرف کہتا ہے اتاث پہ زور دیتا ہے وہ کہتا محبت اتاد کا ہی نام ہے نہیں بھائیو محبت الگ سے ایک جذبہ ہے محبت اور اطاط دونوں ضروری ہیں الگ سے اسی لیے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق کرنی ہے اتا تو ہوتی ہے حکم پر اتفاق ہوتی ہے بغیر حکم کے کہ میرے نبی نے یہ کیا میں کرتا چلا جاؤں گا جیسا کہ صحیح بہاری میں اوپر تلے دس حدیث ہیں کہ انہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حاج میں اس اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روک نماز پڑھی تھی حتیٰ کہ وہ تابری کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس کے باہر ایک پتھر تھا اور وہ بھی نیچے گھاٹی میں اتر کر برساتی نالے والی جگہ پر وہاں نماز پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ہے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے تو کیا حضور رکن فرما کے گئے نہیں یہ ہے اتباع کہ بس نبی سلم نے کیا ہم نے کرنا ہے لہٰذا میں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ آپ نے پگڑی پھینکی اب اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے یہ تو وہی پھر دقیق بحثیں شروع ہو جائیں گی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں رسول پر کہوں کہ داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو داڑھی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے داڑھی تو لگتے بھی تو کیا میں داڑھی کی میں نفرت دلا رہا ہوں گا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے عشق ہے تمام کرنا چاہیے یہ فکی بحثوں میں نہیں رجنا چاہیے کہ نماز کا حصہ یا نہیں ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دو علادی فارغ ہو جائے گا اہل محبت کو تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت اور اہل حدیث راب الحدیز وہی ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرے گا بس پتہ چل گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کرتے چلے گئے پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے تی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عمر امر عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا نہیں یارسلم میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں فرمایا ابو بکر پوچھا پھر فرمایا عمر پھر عمر بن امروناس کہتے ہیں میں بار بار پوچھتا گیا تو حضول سلم مختلف لوگوں کے نام لے رہے تھے پھر مجھے ڈر ہوا میں تو چاہ رہا تھا میرا نام بھی لیں لیکن میں ڈر گیا یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ کہیں لیں پھر میں خاموش ہو گیا لیکن ابو بکر کے بعد عمر کا نام نبی سسر نے لیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے ہے کہ راہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تو کہا کہ اے اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا دیکھ یہ دیکھیں استباح کا جذبہ یہاں تو ادھر مزاروں کے پتھروں کو جو ہے بوسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو حضرت سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ماں اللہ ادھر پانی کو زمزم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دین میں ایکزیجریشن ہے اچھا اس کے ساتھ بعض اوقات یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی نے پھر وہاں پر کہا کہ اے امیر المومنین حضرت نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے یہ مومنین کے ہاتھ میں گواہی دے گا اور منافقین کے خلاف گواہی دے گا تو یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں مجھے صحیح صنعت کے ساتھ ملی نہیں لیکن میں ایماندار آدمی ہوں اس سے ملتی جلتی بات صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمجی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 961 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زیخ سب دونوں صحیح کہتے ہیں اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حضر اسود کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا اور اس کو زبان بھی دے دے گا جس سے وہ بولے گا تو وہ قیامت والے دن گواہی دے گا جن لوگوں نے حق کے ساتھ حضرت اسد کا بوسہ لیا ہوگا ان کے حق میں گواہی دے گا حضر اسود انشاءاللہ اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث متفق علیہ جب موزن نظام دیتا ہے تو جہاں جہاں موزن کی آواز جاتی ہے تو جو جو چیز سنتی ہے وہ کیا ملتے ہیں گواہی گواہی دے گی تو گواہی تو دے گی اسی طریقے سے جامعہ ترمزیم میں آٹھ سو ستر نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے اتارا گیا حضرت اسود کو تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کی نہوسط کی وجہ سے یہ سیاہ اب اس کا نام اسپدھ پڑ گیا یعنی کہ کالا پتھر یہ پہلے سفید تھا تو لہذا عمر کا کہنے کا مقصد کیا تھا بیسیکلی شرک کا دروازہ بند کرنا تھا کہ پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا عمر نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ پتھر جوا ہی نہیں دے گا ان کو بھی بات پتھر اس پتھر کے ساتھ وہ ایدا نام وابستہ کر لے گا میں نے پتھر کو چوم لیا اب میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے جس نے پاکستان میں بچی دروازہ بنا لیا ہوا ہے پاک پتھر میں تو گزر گیا جنتی جنتی ہے اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے ایسا نہیں تو اس چیز کو کنڈیم کیا اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور امت کو عقیدۂ توخیر سے روشناک کرایا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کرنا اور اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنے استاد ڈاکٹر اصراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیکاموں کا اذر دے ان کی زبان میں کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے ساتھ اور اپنے گیٹ اپ کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے رزق کے آرام کے ذریعے جا کر حاج اور عمرے کرنا اور کہنا کہ حضرت کو میں نے چوم لیا اور میں بخشا جاؤں گا یہ اس کے خلاف عمر سہیز رضی اللہ عنہ کا فتوا شکر الحمد للہ ہماری کتابوں میں موجود ہے اور یہ سارے کے سارے معاملہ جو ہے پیٹ پوجا والا کام چل رہا ہے یہ لاش باز کلندر کے مزار کے اوپر حاج بھی شروع ہو گیا اب آپ سب کے سامنے رمی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے دم دم بھی وہ کیچڑ والا دم دم بھی بنایا ہوا سب کچھ ہے ظلم کی انتہا ہے دنیا میں اتنی گمراہی کسی ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے ملک کے اور یہ سارا بھائی چکر ہے روٹی کا مولویوں کا بھی صوفیوں کا بھی اور اس پہ میں نے ننگا کیا ہے کہ قرآن پاک میں الحمدللہ جتنی آیات حرام خوری پر ہے وہ ہے ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ حرام خور ہے اور اس لیکچر نے الحمدللہ ایک دفعہ تہل کر مچا دیا ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رسک حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ یہ سارا مولویوں کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول دیا ہے اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ للہ پانچویں حدیث صحیح بخاری میں بڑی بج امیز حدیث ہے سیدنا عمر کی دعا ہے صحیح بخاری میں اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا الحمدللہ کیوں کہ صحیح مسلم میں فضائل مدینہ کے چیپٹر میں حدیث ہے. کہ مدینے کے مسائل پر جس نے صبر کیا اور اس کو مدینے میں موت آئی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا لیے حضرت عمر جو ہیں دعا کیا کرتے تھے شہادت کی موت اور مدینے میں اور اللہ نے دونوں دعائیں الحمدللہ ان کی قبول مدینہ شریف میں موت بھی آئی اور شہادت کی موت الحمدللہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی تو فضائل مدینہ میں بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے یہ بخاری مسلم کے اعتبار ہے اس اعتبار سے باقی الحمدللہ للہ مدینہ کی محبت مکے سے زیادہ ہونی چاہیے اے اللہ مدینہ کے مدھ میں اس کے سام برکت نازل فرما الحمدللہ تو اسی لیے صابع کرام تابعین کتنا کتنا عرصہ مدینہ شریف چھوڑتے نہیں تھے کہ ہماری قبر بھی وہیں پر بنے الحمد تو مدینے کی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور شہادت کی الحمد للہ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چھ سو بانوے اور دوسرا ترک تیرہ سو بانوے اور تیسرا ترک صحیح بخاری میں سینتیس سو یہ ساری بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہیں ان کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں یہ بخاری اور مسلم سے باہر کوئی بات نہیں ہے کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا اٹھائیس الحجہ تئیس ہجری میں تو یقم محرم کو آپ کی وفات ہوگی تو جب زخم لگا دودھ پیتے تھے تو وہ انتڑیاں کٹ چکی تھیں اس سے نکل جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں اس زخم سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بیٹے کو کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اللہ بات ہے نسبت کی بھائیوں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے ریاض الجنا اور امام بخاری نے اس باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر لفظ ذرا سنیے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے وہ قبر عام جگہ نہیں ہے دنیا کی جگہ نہیں اور جنت کا ٹکڑا ہے تو اس جنت کے ٹکڑے میں میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں حضرت عائشہ کا وہ گزرا تھا تو سعید عائشہ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں پر دفن ہوں لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کیونکہ سیدنا عمر کی خدمات اسلام کے لیے تھی بہت زیادہ ابن عمر آئے امیر المومنین سے کہا کہ سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے گھر کی وجہ سے اجازت دی ہوں جب میں شہید ہو جاؤں اس کے بعد میری میت لے جانا دروازہ کھٹکھٹانا اما عائشہ اجازت دیں تو دفنا دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھیں جناب آپ اپنی پاور کو مس یوز نہیں کیا وہ روایت کوئی نہیں سابت کہ دروازہ کھٹایا تو قبر سے کہ عمر کو یہاں تک اپنا دو وہ نہیں ہے یہ حضرت عائشہ سے کہا گیا تھا حضرت نے اجازت دی ساری گیم فراڈ چل رہے ہیں ٹوٹلی نہ کسی نے کتابیں پڑھنی اور مورویوں نے آئی جیک کیا ہوا ہے ان کو پبلک کو بیسیکلی بیچارے محبت کی وجہ سے آئی جیک ہوئے ہیں تو یہ ہے اصل مطلب پھر اسی زخم کے دوران صحابہ نے کہا بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجیے تو سیدنا عمر نے کہا گولڈن کوڈ اگر میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر جس نے مجھے اپنی جگہ خلیفہ بنایا تھا اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا عمر کیسے ہیں جیسے ہی سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ہمیں یقین آ گیا کہ اب آپ رسول اللہ کے طریقے کو ہی اڈاپٹ کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ ہے امیت کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا خلیفہ نہیں بنایا چھ رکنی کمیٹی بناتا ہوں <تصفح> بعد میں بتاتا ہوں یہاں پر کچھ الفاظ ہیں بڑے کریٹیکل عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے اے امیر المومنین آپ نے اسلام کے لیے کتنی خدمات کی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر عطا فرمائے گا آپ رسول اللہ سے جن کے ساتھ رہے رسول اللہ وفات تک آپ سے خوش رہے صحیح طرح بھی وفات تک خوش رہے حتیٰ کہ انہوں نے وفات کے وقت آپ کو خلیفہ بنا دیا تو سیدنا عمر نے جو جملے بولے نا وہ بڑے دقت انگیز ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ دے تو میرے لیے یہ بہت, بہت کافی ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے دین کی خدمات لیں ان کے بدلے میں اللہ سے و تعالیٰ صرف میرے گناہوں کو معاف کر کے برابر مجھے چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ میری خدمات میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر خوش ہوں اور آج کے اس وقت میں اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی خیرات کرنا پڑے اور مجھے پتا چل جائے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مفرت کر دے گا تو میں خیرات کرنے کو تیار ہوں اللہ کبیرا اور صحیح بخاری میں آگے ڈیٹیل ملتی ہے اسی دوران ایک نوجوان آپ کی عادت کرنے کے لیے آیا تو اس کی تحمد جو ہے وہ تخنوں سے نیچے تھی جب وہ جانے لگا تو کہا کہ اے میرے بھتیجے ادھر آو اپنی تحمد کو اوپر کر لے ٹکنوں سے اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے حضور ٹکوے میں بھی اضافہ ہوگا یعنی کہ اس حالت میں بھی لوگوں کو امر بالمعروف معروف ونہ یہ دن کر جو کامیابی کی چوتھی شرط ہے دوشی پڑی ہے اللہ اچھا جناب بوی سے بہاری کی پھر حدیث نمبر سینتیس سو چلتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ان چھ بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا اور یہ چھ بندے وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاق تک را دیے اور پھر آب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر سعد نبی وکاس اور عبد الرحمن بن عوف اور پھر سات فرمایا کہ سارن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے ایران کی گورنری سے ہٹایا تھا تو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں اور اگر تم ان پر متفق ہو جاتے ہو تو ان کو خلیفہ ضرور چن لینا یہ نہ ہو کہ تم یہ پھر کہو کہ چونکہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ہٹا دیا تھا اس لیے ان کو خلیفہ چننے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی بات نہ ہو پھر اس میں سے کنسنسس کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں اسی 3700 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے الحمدللہ اب آخری چھ حدیث پانچ جیت صحابہ اکرام علی مردوان کا فتویٰ سیدنا عمر کے بارے میں ان کے کامنٹس چھ حدیثیں ہو چکی ساتویں حدیث پہلے سے آبی ہیں سیدنا نا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو میری گفتگو ہے حدیث کرتاز پر اور وسیع رسول کون ہے پونے تین گھنٹے کی مسرہ نمبر پچپن بی کے نام سے اہل سنت پاغ ڈاٹ کام پہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ثقیفہ بنی سائدہ کے اندر جو سعدنا ابوبکر عمر اور باقی انصار کا جو اجماع ہوا اس میں سعدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ تم عمر اور ابو عبیدہ ابن جراہ میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے تو سیدنا عمر نے فوراً سیدنا روبکش دی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں اگر میرے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن کسی ایسی مجلس میں جس میں سیدنا ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں مجھے یہ گوارا نہیں تو یہاں پر بھی سیدنا بکر صدیق نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹریکٹو بات یہ پہلے سے آبی کا پتہ دوسرا آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں امائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر کو بناتے اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر پوچھا اس کے بعد تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جرا وہی تین صحابہ نویں حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرے فیورٹ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک سفر میں اٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد برابر اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ ہی کیا ہمارا ڈاؤن فال نہیں پھرایا بڑھتا ہی چلا گیا معاملہ الحمد ترقی کی طرف دسویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے سعید الب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی اذکار اور عبادات تو نہیں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں جو موٹی موٹی چیزیں عمل کرتا ہوں ازبستہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوگی ان شاء تو سعید اللہ بن مالک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اس کے ساتھ بخاری میں تو ادھر تک بخاری اور مسلم کی متفق علحیز ہے مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں اوتاس اور محبت دونوں ضروری ہے قلبی بھی لگاؤ ضروری ہے اللہ اکبر اور پھر انس بن مالک کے صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا البو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں گو میرے امال ان جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان تینوں کے ساتھ رکھنا اللہ اکبر انس بن مالک نے خواہش کی حضور کو دس سال تک بزرگ بزورے والے صحابی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے عمار صحابۂ اکرام جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت اور صحیح العقیدہ اہل سنت کے جو علماء ہیں اے اللہ ان کا ساتھ نصیبہ اہل سنت منہج فرقہ نہیں گیارہویں حدیث سیکنڈ لاسٹ حدیث پانچ میں تھے آبی اور وہ ہیں سعیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا فتبہ جن کے بارے میں رافظیوں نے مشہور کیا کہ شاید عمر اور علی کی کوئی آپس میں لگتی تھی معاذ محدود اور میں نے اسے حدیث کردار والے متنوع میں پورا پونے تین گھنٹے میں یہ ایشو الحمدللہ اللہ پازیٹیولی ریزالو کیا ہے تو بھائیو سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو سے بہت محبت کرنے والے تھے چراچے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو اکہتر تھری سکس سیون ون نمبر حدیث ہے سیدنا علی کے بیٹے ہنفیہ نامی عورت سے جو پیدا ہوئے محمد بن ہنفیا جن کو اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس امت میں سب سے افضل کون ہے تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر اللہ کبیرا وہ الحمد للہ کبیرا وہ سبحان اللہ بکرت میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا میں نے تیسری دفعہ کہا میں نے سوچا کہ میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سعید علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اکبر ممن احسن ممن اللہ صالحا من سور فسلت سجدہ آیت نمبر اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک مال کرے اور پھر بھی ان کا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں اس کی صحیح, صحیح کا یہ قول ہے الحمد اور اور بھائی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث اشک بار آنکھوں سے سننے والی حدیث پوری کیفیت کے ساتھ اور باقی یہ حدیث اس قابل تھی کہ اس پر آج کا لیکچر کنکلوڈ کیا جاتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گریہ جاری کر رہے تھے اور لوگ تعریف کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی اسلام جو جزیرہ نمائے عرب میں تھا تین بر اعظموں تک پہنچ گیا دونوں سپر پاورز جنگ قانسیہ میں ایران اور پھر جنگی جرموک میں رومن امپائر بھی ڈھیر ہو گئی اور اس شخص کی قربانی اور مینجمنٹ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی تو سیدنا عمر کی میت پر لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص ابن عباس کہتے ہیں میری کمر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور پھر کہا سیدنا عمر کو مخاطب کر کے ان کی میت کو اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے کیونکہ میں نے بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ جا ملو گے اور باقی روایتوں میں پھر آتا ہے اللہ کی قسم تم وہ شخص ہے کہ دنیا میں مجھے جس کے امال پر رش تھا کہ ان امال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو عمر وہ تیرے امال تھے ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا عمر کی شان میں یہ کلمات کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرا وحمد اللہ کسیرہ اللہ بکرتما سبحان اللہ و وبی وارسیماتی اللہ سے دعا ہے کہ اپنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام علیم ردوان کی اہل بیت کی اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راطق فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلب کے منج کے مطابق عام کرنے اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس درس میں میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے صبح نق اللہ کا اشد و اتوب الیک اللہ و وما و ما علیہ اللہ